ہاں اس میں دیکھیے ایک تو اگر والد نے یا والدہ نے وسیعت کی کہ میری طرف سے قربانی کریں یا منت کی قربانی ہو تو اس کا گوشت نہیں کھائے گا اس کا گوشت صدقہ کرے اور یوں ہی بطور احسان کسی کی سالے ثواب کے لیے قربانی کی تو یہ قربانی جائز ہے اور اس کا گوشت آپ بھی کھا سکتے اور بہتر یہ کہ سارے گوشت کے تین حصے کیے جائیں ایک مساکن عربا اور فقرا کو دیا جائے ایک اپنے عیزہ اقربا کو دیا جائے اور ایک حصہ اپنے پاس رکھا جائے متاثرین فقام صدر الشریع حضرت اللہ مولانا امجد علی سر رحمت العلن بہار شریعت یہ بھی فتوا دیا کہ کوئی آدمی اگر قربانی کرے اس کا اپنا کنبا گھریلو اگر اتنا زیادہ ہے تو اس کو رکھ کر کھانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ سارا گھر بھی اگر رکھ لے اس گوشت کو تب بھی کوئی شرم حرج نہیں ٹھیک ہے ختم کرتے آج ہمارا جی درس بھی ہے انشا کلب میں